بس اللہ صحمد علیہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زفر الرباشہ باقی تمام صامعین صاحب سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب دعوت شریف میں سے درست نمبر 508 سو آٹھ ابلیغ ایک ہے پانچ آٹھ شروع سے لے کر ابھی تک دعوت شریف کے دروس کی تعداد ہے ایک سو پچاس جو ہے اوردیہ کا میں سے سیا اول ملک الجبار کا جو ہے سیک درس نمبر ایک سو پچاس ہے الحمدللہ تو اس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا ملک الجبار میں کل پچاس لا لہم اڑتالیسواں لال اللّہ کے ذیلی جو پیراگراف سے مختلف ان کی توضیحات میں ہے ان میں سے ایک توضیع ایک پیراگراف یہ تھا اللہ مان علم آیتہ ولا ملم مناتہ ولاد علیمہ قزیت یہاں تک کی توضیع ہو گئی تھی اس پیراگراف کے آخری لائن جو ہے ولا فاو زل جد من جد اس عبارت کی توضیع انشاءاللہ آج کے درس میں دے دوں گا درس نمبر پانچ سو ایک سو میں فرماتے ہیں ولان فاؤ ذل جد من کل جد اللہ کے اس کے میں اللہ کے اللہ کے کر اللہ کو مخاطف ہے اللہ کے صفات ہیں بیان ہو رہا ہے فیل کی شکل میں جملوں کی شکل میں آ تو یہاں فرماتے ہیں ولا فاؤ یہ ایک جملہ ہے ذل جد یہ ایک ایسا ہے من کل جد یہ ایک تیسرا حسا ہے تو اس مبارک عبارت کے کی ترجمہ کیا ہیں توضع کیا ولاً منکل جت یہ سب توحیدی باتیں ہیں تعلیمات اعتقادات ہے ہیں ہے اشاء اللہ کے بارے میں جس کے سامنے ہم سر و سجود رہتے ہیں اشاء اللہ کی ہم عبادت و بندگی کرتے ہیں اشاء اللہ کے ہم بندے ہیں مخلوق ہیں مزوخ ہیں محبوف ہیں اور رب اللہ مولا اور آقا ذات باری تعلیٰ کے خود کی ذات باری تعالیٰ اس کی عظمت بیان کریں اس کے اختیارات بیان کریں انواؤں میں تو ولا یہ انفاؤں میں واؤ اور کے معنی میں عربی زبان میں اس اسکارفیہ تب بولتے ہیں لا حرف نہیں نہ ہے یہاں پر یہ لحفنی ہے سادہ نہ فی کھیلے لا نہیں ہاں جی نہ ہی کے بعد ین فاؤ عربی زبان میں یہ پھیلے مظارم اور پہلا سے نا فع یعن فاؤ نف ان کے معنی نفع پہنچانا فائدہ دینا فائدہ پہنچانا یہ معنی ہے اسی سے جو انتفا آتا ہے نفع حاصل کرنا پرافٹ حاصل کرنا اور اسی طرح جو ہے ذل جت زل لاین ہو اس مطلب کیا ہوا فائدہ نہیں دیتی فائدہ نہیں پہنچا سکتا لاین ہو جی فائدہ نہیں پہنچا سکتا فائدہ پہنچانا فائدہ نہیں پہنچا سکتا فائدہ دینا فائدہ نہیں دے سکتا فائدہ نہیں پہنچا سکتا ذل جدی ذل جد, جد یعنی ذاک مانی صاحب والا یہ معنی میں ہے القامس س جدید نام لغت میں نفع یعنی کا یہ معنی لکھا ہے جیسے عرب بولتے ہیں نا زو صاحب مال قرآن میں بھی ہے ذو ہاں جی زو زو کا لبس اور زا ایک ہی چیز ہے صرف عربی زبان میں فائل محفول واقع جانا شکل چینج ہو جاتے ہیں کبھی زو استعمال کرتے ہیں کبھی زا تو یہاں ہم زو مال جب بولتے ہیں صاحب مال مال والا ذو الم طاہب علوم علوم والا تو یہاں پر الزل جد ہے ہاں جی فائدہ نہیں دیتی زل جد دی مین کل الجد تو اس زل جت سے جد سے کیا عمرات ہے الجد جد یا جد و جدن بڑے رتب والا ہونا القام سلیدی الغل میں لکھا ہے جد یہ جد جدن جد بڑے رد والا ہونا تو الجد کے معنی بزرگی عظمت یہ معنی لکھا ہے روزی کے معنی لکھا، نامی لغت میں لکھا ہے المنج نام الغت نے الجد کا ایک معنی الحذ حصے کے معنی میں بھی آیا ہے ہاں جی الجد فی دنیا الجد دو فی دنیا جب بولتے ہیں ہاں جی سوری الجد فی دعا الجد فی دعا یعنی دعا میں کوش حصہ دعا میں کوشش کرنا جد و جہد کرنا معنی میں جدیت کرنا یہ معنی ولازل جد من جد اب یہ جو دعا ہے اس کا کیا معنی ہے ولان فضل جدید چونکہ جد کا معنی کیا ہوا بزرگ بزرگی والا بڑے رتبے والا یہ لفذ دعا ذل جد من کے لفذ دعیا ذل جد بزرگی والے تُر سے من الجھد اس کے بزرگی تو اس لفظ میں جد کا لفظ دو دفعہ ہے جد کے معنی بزرگی عظمت روزی حصہ ہاں جی تو یہاں معنی جو ہے اب لا انفاؤ فائدہ نہیں دیتی ہے زل جد من کا جد تو ادھر لکھا ہے کہ اے اس کے معنی لغت میں عربی مختار الشحرم میں عربی لغت لکھا ہے اے لا انفاع زل ذہل لغینہ تو اس کے معنی ایک روزی کے معنی لکھے ہیں جد کے معنی تو ایک معنی یہ لاین ہو ذلغینہ ان دقینہ ہو فرماتی امیر شخص کو مالدار شخص کی مالداری اگر وہ تیر فوبردار نہیں ہے تو اس کو مال کوئی فائدہ نہیں دیتا لاین فائدہ نیت ذلغینہ مالدار شخص کو ان دقا تیرے پاس نہیں تیرے عذاب کے مقابلے میں تیرے عذاب سے بچہ نہیں ہے اگر اس اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں خارج نہیں کیا آپ قیامت کے دن مزی عالم میرے مال لے لو اور مجھے جان سے نجات دے دو نیا کوئی فائدہ نہیں دے گا لاین ہو زلغینہ این دقنا ہو ہاں جی مطلب کہ مالدار کو اس کے مالداری امیری کو اس کے امیری ہاں جی؟ کوئی فائدہ نہیں کیا تیرے پاس تیرے حضور میں جب وہ تیرے فارم بازار نہیں ہے تیرے متی نہیں ہے زندگی تیرے نا فرمانے میں گزار دیا تیر احکامات کی میں گزار دیا آج خمت کے دن بولے اللہ میرے یہ سارے مال لے لو اور میرے گناہوں کو وباسانی قرآن پا میں اللہ فرماتے نے کافی یہ تمنا کریں گے کریں گے یہ پوری دنیا اس کا ہو اور اس کے برابر اور بھی ہو تب بھی وہ دیکھ کر جو ہے جان چھوڑانے کا عذاب سے نجات دلانے کی کوشش کریں گے لیکن ممکن نہیں ہوگا جس جی طرح کی قرآن سریاتیں موجود ہیں تو یہاں پر بھی دعا کا معنیٰ عربی مشہور لغت ہے محتار سیام حرمت اللہ عن حل جد منقل جد اس کے اسے دو ترجمہ ایک ترجمہ یہ جو اس لغت میں آیا یعنی اے لہٰن ضلعغینہ ان غنا فائدہ نہیں دیتے امیر شخص کو ان دق کا تیرے حضرات تیر عذاب کے مقابلے میں اس کی امیری اس کے غینہ اس کے مالداری جب وہ دنیا میں تر متی نہیں ہے جب وہ دنیا میں تیروزار نہیں ہیں جب وہ تیرے احکامات پر عمل نہیں کر رہے ہیں صرف امیر ہونے کے بل بلبوتے پر چائے میں جنت میں چلا جاؤں گا میرے مال اللہ کو دیں گے نہ ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو پھر کیا فائدہ ہوگا فائدہ تو یہ ہوگا ان نماعی بلکہ کسی بھی بندے مومن کو خواہ وہ بزرگ ہو خواہ غریب ہو خواہ امیر ہو بلکہ وہ انما انفاؤ العمل و بلکہ اللہ اس کو فائدہ دے گا تیرے اطاعات پر عمل کرنے میں تیرے احکامات پر عمل کرنا اس کو فائدہ دے گا ولو وہ چھوٹی سی ہے عبادت ہے ولو ایک روپیہ اس نے صدقہ دے دیا اسی حساب سے اس کا دنیا میں اللہ کے نظا کے لیے فائدہ دے گا لیکن آج جب جہنم کو دیکھ کر کچھ دینا چاہیں پوری دنیا دے دیں گے اللہ اس کی وہ آ میری کوئی فائدہ نہیں دے تو یہاں پر مین کا جو آیت نے آئے نا آئند دعا میں ولازل جد مین کا جد یہ ایند کا کے معنی میں ہے وہ بھی اسی مختار سیاد میں لکھا ہے قلعہ فضل جد من کل جد کا معنی اب یہ ہے کہ صاحب مال و دولت کو تیرے حضور میں تیرے عذاب سے بچنے کے لیے اس کا مال کوئی فائدہ نہیں دیتی لیکن آپ کو پتہ یہ فائدہ کب نہیں دیتی ہے دنیا میں نے کچھ نہیں دیا نہ زکوۃ دے کا خیرات دیا نہ غریبوں کو دیا نہ اللہ اللہ ایمان لایا ہاں اللہ کسی وقت کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں صرف جی صرف مال ہاں جب کرتا رہا لیکن جب مریں گے تو وہ اس کو ہوش آ جائے گا اللہ سے کہے گا یا اللہ میرے یہ سارے مال لے لو اور مجھے جہنم کے عذاب سے نجات دے دو اللہ ہیں تمہاری یہ مال آج تمہیں عذاب سے بچانے کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا تمہاری یہ مال اب تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکے گا اور تمہارا اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ جو ہے جو چیز فائدہ کی چیز ہے وہ یہ ہے بلکہ تیرے اطاعت و برداری و عمل فائدہ دیتی ہے تو اس حدیث میں جو ہے کا اندگا کے معنی میں ہے یعنی پاس کے معنی میں ہے اور یہ معنیٰ اس تجمہ کے لحاظ سے یہ جامع ترجمہ خوبصورت ترجمہ ہے ایک تجمہ اس دعا کا یہ تجمہ کیا ہوا ہے کہ ذر کے معنی جو ہے مالدار شخص الجدو یعنی اس کی مالداری مالدار شخص اس کی مالداری اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اس کو کوئی فائدہ نہیں گا لیکن یہ فائدہ کب نہیں دے گا جب اللہ کی اطاعت نہیں کہہ رہے ہیں خدا کے نافرمان ہیں ہاں دنیا میں اللہ کے اللہ اللہ کی کسی بھی حکم نہ نہ دے رہے نہ صدقہ خیرات دے رہے نہ کر کرے نہ کوئی عمل نہیں اللہ کو مانتے ہی نہیں احتاج نہیں کرتے جب آذاب الہی دیکھا تو اس وقت ہوش میں آ کے کہیں اللہ میرے یہ سارے مال لے لو مجھے نجات دے دو تو اس وقت یہ مال کوئی فائدہ نہیں دے گا ایسا نہیں بندے مومن دنیا میں اللہ فرحمان لاتے ہیں اللہ کے حکم کے اطاعت میں صدقہ خیرات دیتے ہیں غریب غربا کو دیکھ کرتے ہیں زکوۃ خیرات دیتے ہیں حج دیتے ہیں خاص کہتے ہیں اللہ کے راہ میں وہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے اس سے تو ممن سالین کے مقام بھی پہنچ جاتے ہیں ہاں قرآن فرمایا اللہ کے اطاعت میں آپ جو مال کریں گے دنیا میں وہ تو آپ سے سالین کے مقام پہ پہنچے گا وہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے لیکن اللہ کی دنیا میں اطاعت نہیں کیا ہر کوئی نافرمانی کرتا اللہ کو ہی نہیں مان رہے خلق احمد عذاب دے کر امیر شاعر اپنے مال کے ذریعے سے خود کو جہنم سے بچانا چاہیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا وہ مالفل کسی کام کرنے کے وہ کچرا ہے وہاں تو اس لیا دعا کے ایک تجمہ یہ کیا ہے کہ ایک تجمہ یہ کیا ہے کہ اور تیرے مقابل کسی تونگر کی تونگری اس کو فائدہ نہیں دے سکتی تونگر کے معنی مالدار عزت کے معنی تونگر معنی کیا کہ اور تیرے مقابل کسی تونگر کی تونگری یعنی کسی مالدار کی مالداری تیرے عذاب کے مقابلے میں اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی یہ عارسنت کے عالم دین نے تجمہ لکھا انصاور صاحب نے اور شہید خورشید صاحب نے یہ تجمہ لکھا ہے کہ آدمی کو اس کی بزرگی فائدہ نہیں دیتی چونکہ جد کا ایک معنیٰ بزرگی معنیٰ کیا ہوا ہے ہاں جی تو جو آپ لوگ میں نے اپنی لغت کے حوالے میں بتایا اس کا بڑا ہونا معاشرے میں کسی بڑے رطبے پر ہونا افسر ہونا جج ہونا چیف جسٹس ہونا آرمی اسٹاف ہونا ہاں جی کسی ملک کا وزیر اعظم ہونا صدر ہونا صرف یہ عہدے لوگوں کی نظر میں تو بڑے عہدے ہیں لیکن یہ عہدوں کا بڑا ہونا اس کو پتہ نہیں ہوا اس کے عمل و شعلے نہیں ہیں تو ان عہدوں سے تو یوں کہ یہ بڑے عہدے ان کی لوگوں کی نظر میں بڑا سمجھنا بزرگ سمجھنا یہ اس کو عداب علاج سے بچانے میں کوئی فل نہیں لگا اور اس کے بعد اطاعت نہیں ہے اللہ کی فم برداری نہیں ہے سر تسلیم خم نہیں ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں لگا لہٰذا آدمی کو اس کی بزرگی فائدہ نہیں دیتی بزرگی صرف تیری طرف سے ہی عطا ہوتی ہے یہ تجمہ اگر شخشد عالم صاحب نے کیا ہے یہ ترجمہ جو ہے ترجمہ نے کہ یہ ترجمہ بالکل ناقص ہے نہ تاخت الفظی تجمہ نہ باماورہ انہوں نے اپنے ایک ذہنی ترجمہ جو خود کے ذہن میں وہ تجمہ لے کر لفظ کے خاص خیال نہیں رکھے علمہ بشیر نے دو ترجمہ کیا اس دعا کا ایک وہی جو لغت کے والے سے ترجمہ کیا وہ بھی کیا ہے ایک اور تجمہ بھی کیا ہے لوگ معنی کے لحاظ سے ان دونوں ترجموں کا دونوں تجموں کا ہے چونکہ آپ لوگوں کو میں نے پتا نہیں لغت کے لحاظ سے دو معنی ہیں زلجت کا ایک تو بڑے روزے والے بزرگ بزرگی عظمت اور ایک روزی غینہ مالداری تو اسی لحاظ سے ترجمہ دو بنیں گے تو علامہ نے دونوں تجمہ لکھا ہے <تصفح> علامہ بشیر نے دو تجمہ کیا ہے لوگی معنی کے لحاظ سے ان دونوں تجموں کا اہتمال ہے دونوں درست ہو سکتا ہے <تصفح> پہلا نے یہ لکھا ہے بزرگی والے لاین ہود جد کر جنہیں بزرگی والے کو اس کی بزرگی تیرے عذاب کے مقابلے میں فائدہ نہیں پہنچا سکتی یہ <تصفح> <دنگے تصفح> تجمہ بھی درست ہے دوسری ترجمہ مالدار کو جو پہلے لغت میں جو مانا کیا تھا چونکہ زلجد کے میں مالدار بھی کیا ہے کہنا روزے والا تو مالدار کو اس کی مالداری تیرے عذاب کے مقابلے میں فائدہ نہیں دے سک تو تیرے مقابل یا تیرے عذاب کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سک یہ تجمہ بلکہ جو چیز جو ہے اور چوتھا ترجمہ جو بندہ خیر نے جو ترجمہ کرا وہ یہ ہے مالدار کو اس کی مالداری یا مادی و دنیاوی لحاظ سے اس کی مالداری اور بزرگی والے کو اس کی بزرگی میں نے دونوں نظموں کو جمع کیا ہے تیرے مقابل یا تیرے عذاب کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے صرف مالدار ہونا اور صرف بڑا آدمی ہونا معاشرے کے نظر میں جب کہ الگ نظم کی کوئی اعتاد و بندگی نہ ہو تو اس کی یہ بزرگی اس کے مالداری اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے آج انسان کو سچ مجھے اللہ کا متیع ہونا چاہیے ہمار ہونا چاہیے تعدار ہونا چاہیے بلکہ جو چیز اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے فائدہ مند ہے وہ اللہ کے اعتاعت اور اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنا یعنی صرف مالدار ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں صاحب احترام ہونا یا کسی دنیاوی مقام و منصب یا اصہب و نصحب کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں بزرگ و صاحب عظمت ہونا قیامت کے عذاب اور قہر الہی سے نجات نہیں دلا سکتے بلکہ جو چیز اللہ کے حضور فائدہ مند ہے وہ ایمان اور عمل سعل ہیں انانچ اللہ تعالیٰ نے سر ولاسلم میں قسم کے ساتھ فرمایا بسم اللہ الرحمن واللہ کے نام شروع کرتا ہوں کی قسم انََََََََََََََََََََ علیہ انسان اللہ فرخ بے شک تمام انسان خسر میں ہاں اللہ جی نام جنہوں نے مان لایا وہ امن صالحات اور نیک عمل کیے نیک عمل کیے وتوا صبل اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی نصیحت کی وتوا صبح اور صبر کی تلقین ہاں جی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان یا ترم کرنے والا ہے زمانے کی قسم والا سارے انسان خسارے اور گاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے ایمان لائے اور عمالِ سوال بجا لائے اور آپس میں حق اور صبر کے ایک دوسرے کو کرتے رہے لہٰذا جان گرمی دعا کی روشنی میں لہٰذا انسان اپنی مال و دولت اور جنیوی شان و شوکت و اقتدار وغیرہ کو دیکھ کر خوش کے شکار نہیں رہنا چاہیے ہم سب کو ہاں جی اگر اللہ کے حضور کوئی مقام و مرتبہ چاہتے ہیں یا عذاب الہی سے نجات کے خواہاں ہیں تو ایمان اور عمل صالح کے حصول میں شب روز کوشاں رہنا چاہیے اور غفلت میں اپنی عزیز عمر اور زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ کہ ان دعاؤں کی حقیقت کو جانیں اور ان دعاؤں سے خود سے جو حدایت ملتی ہے اسے عملی جملہ پہنانے کی کوشش کریں میری دو اللہ تعالیٰ میں ان دعاؤں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے اور ان پر سچا اور پوکھتا ایمان رکھ کر ایک سچا مومن اور مسلمان کی زندگی گزارنے کا سب لمسہ توفیع فرمائے آمین یا رب العالمین